امینا رضی اللہ تعالا فرماتی مستفا کے وقت ایسا نور چمکا ایسا نور چمکا کہ مشاری کو مغارب روشن ہو گئے اور اتنی روشنی پھیلی کہ میں نے مکے سے شام کے محلات واضح طور پر دیکھ لیے مکے سے شام کا فاصلہ کتنا ہے ایک ماہ کی مسافت ایک ماہ کی مسافت کا مطلب کیا ہے ایک تیز رفتار گھوڑا مسلسل ایک ماہ تک دوڑ کر جو فاصلہ طے کرے گا یہ ہے ایک ماہ کی مسافت اکالی سلا تو سلام کی آمد پر ایسا نور چمکا کہ مکے سے شام تک روشنی روشنی بلکہ دنیا بھر میں روشنی پھیل گئی عادی سے کثیرہ مشہورہ میں ہے جب محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے آپ کی روشنی سے بسرا روم اور شام کے محل روشن ہو گئے ایک روایت میں ہے کہ آپ کے لیے مشرق سے مغرب تک روشن ہو گیا ایک روایت میں ہے ساری دنیا نور سے بھر گئی ایک روایت میں ہے حضرت رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں میں نے ان صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے ایک نور بلند ہوتا دیکھا کہ آسمان تک پہنچ گیا تو سب, سب, نور سب نور نور قیامت آقا آکا کی آمد, کی آمد, کی آمد, کی آمد, آمد مصطفی, مصطفی, مصطفیٰ کی آمد اس طرف, طرف, طرف جو مرحبا مر مرحبا مر حبا اللہ خوشی آمدی آم دینو آم دی آم دی رے دی خدا سل خوشی آمدی شم I'll push it on چھٹی دا.. گئے لال جھوم کر یا مصطفی مرحبا یا مصطفی